بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت کا کام نصیحت کا کام ہے نصیحت کے معنی ہے خیر خائی جو آدمی دعوت کے لیے اٹھا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے زبردست خرخائی ہو جن کو دو دن کے اٹھا ہے اس لیے آپ دیکھیے ماں اپنے چھوٹے بچے خرخواہ ہوتی ہے تو ماں اور بچے میں کبھی رائے نہیں ہوتی کیونکہ ہر چیز چل جاتی ہے خرخائی کے کھانے میں اس طرح دائی اگر مدو کو خرخواہ ہو پورے مانوں میں ماں کی طرح تو ہر بات خائی خانم میں چلی پھر, پھر نہ نفرت ہوگی نہ شکایت ہوگی تشدد ہوگا نہ کچھ ہوگا ورنہ آپ دعوت کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ادا بھی آپ کے ذہن میں بسی ہوئی ہوگی تو دعوت تو کم نہیں ہو سکتا مدو کے لیے جب آپ کے دل میں سس بس خرخائی ہو تو آپ کا کلام بہت مختلف ہو جاتا ہے آپ کا کلام مدو کے مائنڈ کو ایڈجسٹ کرنے مدو کے مائنڈ کو ایڈجسٹ کرنے والا ہوتا ہے آپ کے کلام میں گہرائی ہوتی ہے آپ کے کلام میں قابل قبول مواد ہوتا ہے اب کرام میں وہ بات ہوتی ہے جو جس کو سن کر بدو اس سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے کام کی بات ہے تو جو لوگ دعوت کام میں اٹھے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ دعوت کام کے لئے صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے صرف یہ کافی نہیں کہ آپ کے درد جذبہ ہو دعوت کا نہیں سب سے ضروری شرط یہ کہ آپ کے دل میں مدو کے لیے خرخائی ہو غیر مشروط خرخائی یعنی مدو کچھ بھی کرے آپ کی خرخائی ختم نہ ہو مدو کشکت کے بعد کرے آپ کے لیے مدو آپ کو کوئی نقصان دے کچھ بھی کرے ہر حال میں آپ اس کی خرخواہ بنے رہیں جس طرح ماں اپنے بچے کی ہر حال میں خرخواہ بنی رہتی ہے یہی یہی سستی دعوت کا معیار ہے اور ایسی دعوت کارگر ہوتی ہے ایسی دعوت وہ ہے جو مفید ہوتی ہے نفیہ خیز ہوتی ہے اگر آپ دعوت کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں لیے رہیں تو آپ کبھی بھی مؤثر انداز میں دعوت تو کم نہیں کر سکتے آپ دعوت تو نام تو گے لیکن اپنی اسپرڈ کے اعتبار سے وہ دعوت نہ ہوگی آپ کو حدیث آتے ہی پیش کریں گے لیکن اس سے دعوت والا پہلو وادہ نہیں ہوگا آپ الفاظ بولیں گے لیکن ان الفاظ میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی آپ ظاہر کہیں کہ میرے بھائی لیکن آپ کے دل میں کچھ اور ہوگا تو یاد رکھیے اگر آپ کو دعوت و کام کرنا ہے اگر آپ کو اللہ کے دائی کا انعام لینا ہے اگر آپ کو اللہ کی وہ رحمت حاصل کرنا ہے جو دای کے لیے مقدر کی گئی ہے تو آپ کو سچے بہانوں میں دائی بننا پڑے گا اور سرچہ دائی وہی ہے ان کے دل میں مدھو کے لیے غیر مشروط خرخائی ہو ان کا طور پر وہ اپنے مدھو کا خرخواہ ہو مدو کی طرف سے کوئی بات ہو تو اس کو آپ ایکسکلوز بنا لیں اور اس کے ساتھ نفرت شکایت جیسی باتیں شروع کر دیں تو آپ دائی نہیں ہیں آپ کا دل ہر قسم کے نمانشی باتوں سے پاک ہونا چاہیے تب آپ اللہ کے نظر میں دائی بنے اور لوگوں کی نظر میں بھی دائی